اہل قبرستان کی طرف سے انعام شفیع مجرمان صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمانِ شفاعت نشان ہے جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورت الفاتحہ صورت الاخلاص اور صورت التکاثر پڑھی پھر یہ دعا مانگی یا اللہ ازل میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا سماب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا تو وہ تمام مومن قیامت کے روز اس یعنی اسال اس ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشارتی ادارے مکتبت المدینہ کی متبوعہ بتیس صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی مایا ناز تعلیف